سعید عالم شہن شاہ امم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے جس میں فشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کے درود پاک سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود پاک مجھ تک پہنچ جاتا ہے حضرت سینا رضی اللہ تعالی انہوں ارشاد فرماتے ہیں میں نے تو ارشاد فرمایا اللہ عز نے زمین پر انبیاء کرام علی وسلم کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد کے ناظرین نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان نیت المکم خیر من علی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ تبارک کا وا حاصل کرنے کے لیے ثواب پانے کے لیے اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کیجیے اچھے اچھے نیتیں بھی کر لیجئے حسب موقع اجز و جل کہنے کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے کی رضی اللہ تعالیٰ انہو کہنے کی توجہ کے ساتھ سننے کی ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیکی کی دعوت پر عمل کرنے کی دوسروں تک پہنچانے کی سال ثواب کی میں نیت کرتا ہوں اس سلسلے کا ثواب اللہ طباب عید جل کے کرم سے جو بھی ثواب میرے نام امال میں ہیں میں اسے اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں آپ کے وسیلے سے سارے نبیوں اور رسولوں کی بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں جملہ صحابہ و صحابیات مسلمین و مسلمات کی بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں بالخصوص اپنے مرشید ان کے والدین اعزا اقربا بہن بھائی اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں مدھی کے ناظرین قرآن پاک میں قیامت کے سو سے زائد نام ذکر کیے گئے ایسا عزبت والا دن ہوگا قیامت کب قائم ہوگی اللہ جانتا ہے اللہ کے بتائے سے اس کا حبیب جانتا ہے ہمیں یہ بتایا گیا کہ محرم کا مہینہ ہوگا دس تاریخ ہوگی جمعہ کا دن ہوگا ملک شام ہوگا کافروں پر قیامت قائم ہوگی پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی جس پر چاہے گا پلک جھپکتے میں وہ دن گزر جائے گا قیامت کی بہت سی نشانیاں آ چکی ہیں بہت سی باقی ہیں اور بہت بڑی نشانی حضرت سئینا نبی ربی نا سلاۃ وسلام کا نزول فرمانا ابھی باقی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی کا ظہور ابھی باقی اور قیامت یاد رکھی کفار پر قائم ہوگی زمین آسمان سورج چاند تارے سب پناہ ہو جائیں گے اور پھر جب سور پھونکا جائے گا سب زندہ ہو کر رب کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے ہموار زمین ہوگی اور جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا کتابوں میں کتنی پیاری بات بتائی گئی کہ قیامت کے قائم ہونے کی دلیل دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کو پیدا کیا جب پیدا کر سکتا ہے تو فنا بھی کر سکتا ہے اور فنا کرنے میں حکمت کیا ہے کتنی پیاری بات ہے توجہ کریں گے تو بہت سمجھ میں آئے گی دنیا میں کئی لوگ ظالم ہوتے ہیں اور لوگوں پر ظلم کرتے کرتے موت کے گھاٹ اترتے ہیں بظاہر نظر آتا ہے کوئی سزا نہیں ملی اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ مظلوم ہوتے ہیں ظلم سہتے ہیں انہیں کوئی جزا نظر نہیں آتی تو ظالم کا سزا کے بغیر رہنا مظلوم کا جزا کے بغیر رہنا ظالم کو سزا نہیں ملی مظلوم کو جزا نہیں ملی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان کے علاوہ ایک اور جہان رکھا ہے جہاں ظالم کو ظلم کی سزا ملے گی اور مظلوم کی چاندی ہوگی اس کی مظلومیت پر اس کو جزا ملے گی جزا اور سزا کے عمل سے پہلے کیا ہوگا کمپلیٹلی اس جہان کو ڈسٹروائے کیا جائے گا ختم کیا جائے گا عمل ختم ہو جائیں گے دیکھیے انسان مرتا ہے عمل کا سلسلہ جاری بھی رہتا ہے جی ہاں اگر آپ نے مسجد بنا دی مسجد زمین پر جب تک قائم رہے گی لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے ذکر اللہ کرتے رہیں گے احتکاف کرتے رہیں گے قرآن پڑھتے رہیں گے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ کرتے رہیں گے اس مسجد قائم کرنے والے کو جبکہ اس نے اللہ, اللہ کی رضا کے لیے بنائی اس کو سوا ملتا رہے گا اور اس کے برعکس کسی شخص نے کوئی جوئے کا اڈا قائم کیا فہاشی کا اڈا قائم کیا وہ برائیوں کا اڈا جب تک قائم رہے گا اس میں برائیاں ہوتی رہیں گی اس بدنسیب کے نام امال میں برائیاں لکھی جاتی رہیں گی تو یوں لوگوں کے امال کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک پوری دنیا ختم نہ کر لی جائے تو قیامت قائم ہوگی اور سب کچھ فنا ہو جائے گا زمین آسمان چاند تارے چرن پرن درن سب اور پھر اللہ کے حکم سے سب کو زندہ کیا جائے گا اور جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا تو قیامت کے سو ناموں میں ایک نام ہے حاضری کا دن مشہود اس کا ذکر ہوا پارہ بارہ سورہ حود کی آیت نمبر ایک سو تین میں کاش ہم قرآن پڑھتے ہوتے ترجمہ بھی پڑھتے کنزلیمان والا جو اردو پڑھنے والے ہیں اور تفسیر پڑھتے خزانفان یا نور الرفان یا سیراۃ الجنان اور سمجھتے ہمارا مالک و مولا ہمیں کیا فرما رہا, رہا ہے سنیے کیا ارشاد ہوتا ہے ذالک وہ لال مشہور ترجمۂ کنزلی مان بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ دن حاضری کا ہے بے شک اس میں نشانی کس چیز کی کیا نشانی عبرت اور نصیحت یہ تفصیل خزاں انفان میں لکھا جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے کس لیے اگلے پچھلے حساب کے لیے وہ دن حاضری کا ہے کون حاضر ہوگا آسمان والے زمین والے یہ یوم مشہود قیامت کا ایک نام ہے یعنی حاضری کا دن قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی اسی لیے میرے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کو بھی یوم مشہود فرمایا اور مشہود کے تعلق سے بہت کچھ مدنی پھول نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمائے مثلا حضور شاہد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور ان کی امتیں مشہود شاہد جو گواہی دے مشہود جس کی گواہی دی جائے مزید لکھتے ہیں ہمارے اعزا شاہد ہیں گواہ ہیں ہم مشہود ہیں ہمارے آزاد ہماری گواہی دیں گے خانہ کعبہ سنگ اسود ماہر رمضان قرآن سب شاہد ہیں اور ہم مشہود ہیں کہ یہ چیزیں قیامت میں ہمارے گواہ ہیں یا ہمارے خلاف گواہ ہیں تو قیامت کو یوم مشہود یعنی حاضری کا دن بھی کہتے ہیں اس لیے کہ ساری مخلوق اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوگی تفسیر در منصور جلتین صفحہ ایک ہزار پینسٹھ حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی علی رحمت اللہ الخبی لکھتے ہیں حضرت سیمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے اور مفسرین فرماتے ہیں اس دن ساری مخلوق جمعہ ہوگی اور آسمان و زمین والے سب حاضر ہوں گے اللہ میں دنیا میں بھی عافیت دے آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائے آئیے دعا کرتے ہیں یا الہی ہی اب پیشہ ہے ام میں اکار کارکھ نا بھرم حشر میں بدکار کارکھ نا بھرم بجاین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ والے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ سل اس حاضری کے دن سے اس قیامت کے دن سے کس قدر خوف زدہ رہا کرتے تھے اللہ اللہ, اللہ, اللہ سنی اور آخرت کی تیاری کیجئے کسی وقت بھی قیامت سگرا قائم ہو سکتی ہے قیامت سگرا کیا ہے موت اور قیامت کمرہ کیا ہے قیامت جب سب فنا ہو جائے گا چنانچہ سیما مس ار بن قدام علی رحمت اللہ سلام سے روایت ایک روز ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے بے خیالی میں امام اعظم علی رحمت اللہ اکرم کا مبارک پاؤں ایک لڑکے کے پیر پر پڑ گیا لڑکے کی چیخ نکل گئی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا جناب کیا آپ قیامت کے روز لیے جانے والے اللہ تعالی کے انتقام سے نہیں ڈرتے یہ سنتے ہی امام اعظم علی رحمت اللہ علی اکرم پر تاری ہو گیا غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے تو عرض کی ایک لڑکے کی بات سے آپ اس قدر کیوں گھبرا گئے فرمایا کیا معلوم اس کی آواز غیبی ہدایت ہو یا پیشہ ہے امم یا علا ہی از پیشہ ہے امم حصر میں بدکار کارکھنا بھرم ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ پیر بو علی بازار سے گزر رہے تھے ایک سائل مانگنے والے پر نظر پڑی وہ کہہ رہا تھا بڑے دن کے صدقے مجھے کچھ دو تو حضرت پیر بو علی رحمت اللہ علیہ سنتے ہی بے ہوش ہو گئے ہوش میں آئے پوچھا اس وقت بے ہوشی کیوں فرمایا اس دن یعنی قیامت کی عظمت و حیبت کی وجہ سے کیونکہ قیامت کے دن سے بڑھ کر بڑا دن اور کون سا ہے پھر فرمانے لگے قلت حضم اور حسرت پر افسوس ہے یعنی جسے اس دن کا حضم اور حسرت نہیں اس پر افسوس ہے یا الہی شاہ امم شاہر میں بدلکار بھرم امین امین امین, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علا وسمد ولا علی وسحبی وبارک وسلم قیامت کے سو ناموں میں سے ایک نام یوم مشہود حاضری کا دن بھی ہے اللہ اکبر میرے اکالی سلاد اسلام ارشاد فرماتے ہیں اہلیات الاولیا اور کنز العمال میں یہ حدیث پاک موجود ہے جو دن بھی بندے پر سے گزرتا ہے تو وہ اس سے ندا کر کے کہتا ہے دن بندے سے کہتا ہے دن شاید انسان مشہود اے ابن آدم میں نو پیدا شدہ ہوں اور آج تم مجھ پر جو بھی اچھا عمل کرو گے میں اس پر شاہد ہوں یعنی گواہ ہوں سو تم مجھ میں نیک کام کرو کل میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا اگر میں گزر گیا پھر مجھے کبھی نہیں دیکھو گے اور رات بھی آنے کے بعد ندا کرتی ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں انمول ہیرے امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے اور واقعی انمول ہیرے اس کے اندر موجود ہیں کوئی چنے خوش نصیب تو آپ حدیث پاک نقل کرتے ہیں شعب ایمان حدیث نمبر 3840 کے حوالے سے تاجداری مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے سن رائز کرتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا جو وقت کے قدردان ہیں ان کے اقوال بھی انمول ہیرے رسالے کے اندر دیے ہوئے ہیں اللہ اکبر حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں آدمی تو ایام ہی کا تو مجموعہ ہے جب ایک روز گزر جائے گا تو یوں سمجھ کے تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا اور بھی بہت پیارے پیارے اقوال ہیں ارشادات ہیں کوئی عبرت حاصل کرنا چاہے تو سوحان اللہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے وہ دن جس میں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اس کا ذکر ہے پارہ تیرہ سورہ ابراہیم کی آئت نمبر بیالیس میں وَلَا تحسبن ترجمہ کنزل ایمان اور ہر کس اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے انہیں ڈھیل نہیں دے رہا ہے مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی واپس اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے خزاں ان میں صدر الفاظ اس کے تحت لکھتے ہیں اس میں مظلوم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالی ظالم سے اس کا انتقام لے گا انہیں ڈھیل نہیں دے رہا ہے مگر ایسے دن کے لیے جس میں ہال اور دہشت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اللہ اکبر تو سیر دور منصور میں ہے اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اس لیے کہ لوگ قبروں سے اس طرح اٹھیں گے کہ سر جھکے ہوئے ہوں گے اور دایا ہاتھ سینے سے بدا ہوگا ان کے دل خوف کی وجہ سے دھڑک رہے ہوں گے اور ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں ان کو قرار ملے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقینی آنے والی قیامت کی ہول ناکیوں سے بچنے کے لیے اپنی رضا کے کام کرنا نصیب فرما دے کاش بروزے قیامت ہو ایسی رہوں پل پی سابت یا الہی آمین آمین آمین آمین بجاہ نبی امین مدی چینل کے ناظرین قیامت کا ایک نام ہے ضلعت کا دن رسوائی کا دن یا منخ اس کا ذکر ہوا پارہ چودہ سور نحل کی آیت نمبر ستائیس میں سنجھیں خوفِ خدا پیدا کیجئے اپنے گناہوں کو یاد کیجئے اشاد ہوتا ہے ثم يوم القیامة يخذیهم ویقول ویقول این شرکان ین کو تم تون تل خیزل خو مسو فری ترجمائی کنزل ایمان پھر قیامت کے دن انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن میں تم جھگڑتے تھے علم والے کہیں گے آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے تو کفار کے لیے قیامت کا دن رسوائی کا دن ہے مشرقین کے لیے قیامت کا دن رسوائی کا دن ہے ساری امتیں قیامت کے روز جمع ہوں گی سارے انبیاء جمع ہوں گے صحابہ صلاح جمع ہوں گے سب کے سامنے جس کا شرک جس کا کفر ظاہر ہوا اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ظاہر ہوئی اس کے چھپے عیب ظاہر کیے گئے وہ بدنصیب جو استقفر اللہ اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی برباد کرتے ہیں قیامت کے لوگ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ دنیا میں اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی برباد کرتے تھے کیسے رسوائی ہوگی اللہ, اللہ اللہ تو جو چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں ڈرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنیادی سے وہ نادان جو ریا کاری کرتے دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں شہرت کے لیے عمل کرتے ہیں ڈرے جامع الحدیث میں حدیث نمبر ہے بیس ہزار سات سو چالیس رسول اکرم نور مجسم شاہ علی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی علی شان جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ عزل اسے رسوا کرے گا جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ عزد وجل اسے عذاب دے گا آجباً رج بتا مور کھلی خش بھائے دسوا کیا پتی سوں گا رب وہ لوگ جو ہمیں دیکھ سمجھتے تھے ہمارے آنے پر کھڑے ہوتے تھے ان سے دعائیں کرواتے تھے ان کے سامنے ہمارے ایپ کھول دیے گئے ہمارے پول کھل گئے غور تو کیجئے کیسی رسوائی ہوگی یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی محبوب کے سبقے میں رسوائی سے بچا رسوائی سے بچا آمین میرے اکالی سلاسلام کے فرمان کا خلاصہ حدیث نمبر 3415 مسلم شریف خیانت کرنے والا اگرچہ ایک سوئی کی خیانت کی ہو قیامت کے دن وہ اپنی خیانت کے ساتھ آئے گا خیانت چھوٹی ہے بڑی ہے قیامت میں سزا رسوائی کا باعث ہے بالخصوص وہ خیانت جو زکاط میں کی گئی کیونکہ یہ عبادت میں خیانت ہے اور اس میں اللہ کا حق مارنا ہے فقیروں کو ان کے حق سے محروم کرنا ہے یہ مرعات میں جو مفتی صاحب نے تیسری جلد میں جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ میں نے عرض کیا اسی طرح میرے علیہ سلاۃ اسلام نے ارشاد فرمایا مسند امام احمد حدیث نمبر پندرہ ہزار نو سو پچاسی جس شخص کے سامنے کسی مسلمان کی بے عزتی کی جائے اور طاقت کے باوجود اس کی امداد نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے برملہ ذلیل و رسوا کرے گا مسلمان کی بے عزتی دیکھ کر خاموش رہنا عذاب کا باعث اب جو خود اسے ذلیل کرتا ہو جس مرتبے کی وجہ سے اسے مسلمانوں کے نزدیک عزت حاصل ہو اس میں رکھنا اندازی خلل کی کوشش کرے کس قدر عذاب اور اللہ تعالیٰ کے غزب کا سبب ہوگا جو مزے سے بیٹھ کر غیبتیں سنتے لو میں تو غیبت نہیں کرتا غیبت کسی کی برائی کی جا رہی تو میں تو ہی کر رہا ہوں تو قیبت کرنا بھی درست نہیں تو سننا بھی درست نہیں غیبت کرنا بھی حرام ہے سننا بھی حرام ہے تو مسلمان کی بےزتی تیرے سامنے ہو رہی تھی اور تو جلتی میں تیل ڈالتا تھا روک نہیں سکتا اس کو اگر قدرتی روکنا چاہیے تھا اگر نہیں روکا تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو زلیل و رسوا فرمائے گا اسی طرح سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالی کو تکلیف دی یعنی جس نے اللہ تعالی کو تکلیف دی بلاخر اللہ تعالی اسے آزاب میں گرفتار فرمائے گا میرا قلع صلاحت اسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تمہارا مطالعہ ارشاد فرماتا ہے مجھ سے سوال کرو میری عزت و جلال کی قسم جب تک تم مجھ سے ڈرتے رہو گے میں ضرور تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھوں گا میری عزت و جلال کی قسم میں ضرور تمہارے عیوب کی پردہ پوشی کروں گا میں تمہیں مجرموں کے سامنے زلیل و رسوا نہ کروں گا تو پردہ پوشی کی جائے بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کو اگر نہ کیا تو ضلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا تو برے اعمال سے بچنا چاہیے مطلب جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر یاکاری کاری دھوکہ اس میں کیا رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائے اور بے حساب بخشے جانے والوں میں ہم کو شمار فرمائے سد پیارے کی حیا کا کے نالے مجھ سے حصہ بخشے بے پوچھے لجائے کل جانا کیا ہے امین ہمیں بجا ہندی نمین سم